پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کلو نفسی جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر کسی نے جو عمل کیے ان کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب الله مثلا قريه كانت امينه مطمئنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر مطلب میسر آتا تھا پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک چکھائی اور خوف کا لباس پہنایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اور یقینا ان کے پاس ایک رسول انہیں اور یقیناً ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو انہوں نے اس کی تقذیب کی تب انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ہی ظالم تھے فَكُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ چنانچہ اس میں سے کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اور تم نے واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو اور تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر کرو چنانچے اس میں سے کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اور اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر کرو رحیم اللہ نے تو بس تم پر حرام کیا ہے مردار خون خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو پھر جو شخص مجبور ہو جائے جب کہ نہ وہ باغی ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی کوئی اور کسی کی حمایت میں آگے نہیں آئے گا نہ باپ نہ بھائی نہ بیٹا نہ بیوی نہ کوئی اور بلکہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے بھائی بھائی سے بیٹے ماں باپ سے خاون بیوی سے بھاگے گا ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی نکل سورہ ابسا آیت نمبر سینتیس ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسا مشغلہ ہوگا جو اسے مشغول رکھنے کے لیے کافی ہوگا پھر یعنی نیکی کے ثواب میں کمی کر دی جائے اور برائی کے بدلے میں زیادتی کر دی جائے ایسا نہیں ہوگا کسی کسی پر ادنا سا ظلم بھی نہیں ہوگا برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا کسی برائی کا ہوگا البتہ نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ خوب بڑھا چڑھا کر دے گا اور یہ اس کے فضل و کرم کا مظاہرہ ہوگا جو قیامت والے دن اہل ایمان کے لیے ہوگا جےآ اللّہ منہم پھر اکثر مفسرین نے اس قریہ مطلب بستی سے مراد مکہ لیا ہے یعنی اس میں مکہ اور اہل مکہ کا حال بیان کیا گیا ہے اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی اللہ صب ع صب یوسف بحوالۂ صحیح البخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات وہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھانوے یعنی اے اللہ ان پر اس طرح قحط سالی مسلط کر دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے امن کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا حتیٰ کہ ان کا یہ حال ہو گیا کہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کر انہیں گزارا کرنا پڑا اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ غیر معین بستی ہے اور تمثیل کے طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کفرانے نعمت کرنے والے لوگوں کا یہ حال ہوگا وہ جہاں بھی ہوں اور جب بھی ہوں اس کے اس عموم سے جمہور مفسرین کو بھی انکار نہیں ہے گو نزول کا سبب ان کے نزدیک خاص ہے اور اباطب عموم خصوص اس سبب پھر اس عذاب سے مراد وہی خوف اور بھوک کا عذاب ہے جس کا ذکر اس سے پہلے آیات میں ہے یا اس سے مراد کافروں کا وہ قتل ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال و طیب چیزوں سے تجاوز کر کے حرام اور خبیص چیزوں کا استعمال اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے اسی طرح ناجائز کاروبار اور حرام ذرائع آمدنی اختیار کرنا بھی کفران نعمت ہے علاوہ ازیں اللہ پر عدم اعتماد اور عدم توکل کی علامت ہے اللہ منها. پھر ان محرمات کا ذکر تین مرتبہ سورہ بقرہ آیت نمبر 173 اور سورہ معیدہ آیت نمبر 3 اور سورہ انعام آیت نمبر 145 میں پہلے بھی گزر چکا ہے یہ چوتھا مقام ہے جہاں اللہ نے اسے پھر بیان فرمایا ہے اس میں لفظ ان نما حسر کے لیے ہے لیکن یہ حسر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے یعنی مخاطبین کے عقیدے اور خیال کو سامنے رکھتے ہوئے حسر لایا گیا ہے ورنہ دوسرے جانور اور درندے وغیرہ بھی حرام ہیں البتہ ان آیات سے یہ واضح ہے کہ ان میں جن چار محرمات کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ان سے مسلمانوں کو نہایت تاکید کے ساتھ بچانا چاہتا ہے اس کی ضروری تشریح گزشتہ مقامات پر کی جا چکی ہے تاہم اس میں وَمَا اللَّهِ بِه جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے جو چوتھی قسم ہے اس کے مفہوم میں طویلات رقیکہ اور توجیات بعیدہ سے کام لے کر شرک کے لیے چور دروازہ تلاش کیا جاتا ہے اس لیے اس کی مزید وضاحت پیش خدمت ہے جو جانور غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے اس کی مختلف صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ غیر اللہ کے تقرب اور اس کی خوشنودی کے لیے اسے ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے وقت نام بھی اسی بت یا بزرگ کا لیا جائے بزام خواہش جس کو راضی کرنا مقصود ہو دوسری صورت یہ ہے کہ مقصود تو غیر اللہ کا تقرب غیر اللہ کا تقرب ہی ہو لیکن ذبح اللہ کا نام لے کر ہی کیا جائے جس طرح کہ قبر پرستوں میں یہ سلسلہ عام ہے وہ جانوروں کو بزرگوں کے لیے نامزد تو کرتے ہیں مثلا یہ بكرا فلاں پیر کا ہے یہ گائے فلاں پیر کی ہے یہ جانور گیارہویں کے لیے یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی کے لیے ہے وغیرہ وغیرہ اور ان کو وہ بسم اللہ پڑھ كے اور ان کو بسمِ اللہ پڑھ کر ہی ذبح کرتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلی صورت تو یقیناً حرام ہے لیکن یہ دوسری صورت حرام نہیں بلکہ جائز ہے کیونکہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا ہے اور یوں شرک کا راستہ کھول دیا گیا ہے حالانکہ فقاہ فقح نے اس دوسری صورت کو بھی حرام قرار دیا ہے اس لیے کہ یہ بھی عمل اللہ بہ میں داخل ہے چنانچہ حاشیہ بیضاوی میں ہے ہر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے حرام ہے اگرچہ ذبح کے وقت اس پر اللہ ہی کا نام لیا جائے اس لیے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور ذبح کرے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے کسی حاکم اور اسی طرح کسی بڑے کی آمد پر حسن خلک یا شرعی ضیافت کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی رضامندی اور اس کی تعظیم کے طور پر جانور ذبح کیا جائے تو حرام ہوگا اس لیے کہ وہ لغیر اللہ بہ میں داخل ہے اگرچہ اس پر اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو اور علامہ شامی نے اس کی تائید کی ہے دیکھیے کتاب و طبع قدیم بارہ سو ستتر ہجری صفہ نمبر دو سو ستتر و فتح شامی پانچویں جلد صفحہ نمبر دو سو تین مطبع میں مصر البتہ بعض وہ کہا اس دوسری صورت کو بہ کا مدلول اور اس میں داخل نہیں سمجھتے البتہ اشتراک علت مطلب تقرب لغیر اللہ کی وجہ سے اسے حرام سمجھتے ہیں گویا حرمت میں کوئی اختلاف نہیں صرف استدلال و احتجاج کے طریقے میں اختلاف ہے گویا حرمت میں کوئی اختلاف نہیں صرف استدلال و احتجاج کے طریقے میں اختلاف ہے علاوہ ازیں یہ دوسری صورت و مذہبی حالصوب جو بتوں کے پاس یا تھانوں پر ذبح کیے جائے یا تھانوں پر ذبح کیے جائیں میں بھی داخل ہے جسے صورت المائدہ میں محرمات میں ذکر کیا گیا ہے اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آستانوں درباروں اور تھانوں پر ذبح کیے گئے جانور حرام ہیں اس لیے کہ وہاں ذبح کرنے کا یا وہاں لے جا کر تقسیم کرنے کا مقصد تقرب لغیر اللہ اللہ کے سوا دوسروں کی رضا اور تقرب حاصل کرنا ہی ہوتا ہے ایک حدیث میں ہے ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں بوانہ جگہ میں اونٹ ذبح کروں گا آپ نے پوچھا کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی لوگوں نے بتلایا نہیں پھر آپ نے پوچھا کہ وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی لوگوں نے اس کی بھی نفی کی تو آپ نے سائل کو نظر پورے کرنے کا حکم دے دیا بحوال سنن ابی داود حدیث نمبر 3313 اس سے معلوم ہوا کہ بتوں کے ہٹائے جانے کے بعد بھی غیر آباد آستانوں پر جا کر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے جائے کہ ان آستانوں اور درباروں پر جا کر زباہ کیے جائیں جو پرستش اور نظر و نیاز کے لیے مرجع عوام ہیں اعادن اللہ منہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُونُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ ان يفترون الكذب لا يفلحون اور اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو تاکہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے عذاب آلیم ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ اشارہ ہے ان جانوروں کی طرف یہ اشارہ ہے ان جانوروں کی طرف جو بتوں کے نام وقف کر کے ان کو اپنے لیے حرام کر لیتے تھے جیسے بحیرہ صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ دیکھیے سورہ مائدہ آيت نمبر ايک سو تين اور سورہ انعام آيت نمبر ايک سو انتاليس سے ايک سو اكتاليس كے حواشى پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہيں اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھيں جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ پھر بے شک آپ کا رب ان پر مہربان ہے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی بے شک اس کے بعد آپ کا رب ان لوگوں کے لیے البتہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے <تصفيق> بلا شبہ ابراہیم ایک امت تھا اللہ کا فرما بردار اور اس کی طرف یکسو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا شے مستقیم وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا اس اللہ نے اسے چن لیا اور اس کو سرات مستقیم کی طرف ہدایت دی في الدنيا حسنة في لمن اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بلا شبہ وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہوگا ثم پھر ہم نے آپ کی طرف وہی کی کہ ملت ابراہیم کی اتباع کریں جو اللہ کی طرف یک سو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا انما جعل السبت على الذین اختلفوا فیه و ان ربک لیحکم بینہم یوم القیامت فیما کانو فیہی اختلفون ہفتے کے دن کی تعظیم کو تو صرف ان لوگوں پر ضروری قرار دیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا اور بے شک آپ کا رب ان کے مابین قیامت کے دن اس عمر کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے ادعو سبیل باللتی ہی احسن اِن ربك هو اعلم بمن ضل عن وهو اعلم اے نبی اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت اور اچھے واز کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے احسن طریقے سے بحث کیجیے بے شک آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی دیکھیے سورہ انعام آیت نمبر 146 کا حاشیہ نیز سورہ نساء آیت نمبر 160 میں بھی اس کا ذکر ہے پھر امتن کے معنی پیشوا اور قائد کے بھی ہیں جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے اور امت بیمانہ امت بھی ہے اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا وجود ایک امت کے برابر تھا امت کے معنی کے لیے سورہ حود آیت نمبر آٹھ کا حاشیہ دیکھیے پھر ملتہ کے معنی ہے ایسا دین جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے مشروع اور ضروری قرار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ آپ تمام انبیاء سمیت اولاد آدم کے سردار ہیں آپ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے جس سے ابراہیم کی امتیازی اور خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے ویسے اصول میں تمام امبیا کی شریعت اور ملت ایک ہی رہی ہے جس میں رسالت کے ساتھ توحید و معاد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے پھر اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے اس کی تفصیل میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ موسا علیہ السلام نے ان کے لیے جمعہ کا دن مقرر فرمایا تھا لیکن بنی اسرائیل نے اس سے اختلاف کیا اور ہفتے کا دن تعظیم و عبادت کے لیے پسند کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا انہوں نے جو دن پسند کیا ہے وہی دن ان کے لیے رہنے دو بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تعظیم کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر لو جس کی تعین میں ان کے درمیان اختلاف ہوا پس یہود نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ہفتے کا دن اور نصارہ نے اتوار کا دن مقرر کر لیا اور جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا اور بعض کہتے ہیں کہ نصارہ نے اتوار کا دن یہودیوں کی مخالفت کے جذبے سے اپنے لیے مقرر کیا تھا اسی طرح عبادت کے لیے انہوں نے اپنے کو یہودیوں سے الگ رکھنے کے لیے سخرۂ بیت المقدس کی شرکی جانب کو بطور قبلہ اختیار کیا جمعہ کا دن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے جانے کا ذکر حدیث میں موجود ہے ملاحظہ ہو صحیح البخاری حدیث نمبر آٹھ سو اور صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو پچپن پھر اس میں تبلیغ و دعوت کے اصول بیان کیے گئے ہیں جو حکمت معضۂ حسنہ اور رفق و ملائمت پر مبنی ہیں حکمت سے مراد قرآن و حدیث ہیں کیونکہ یہ اللہ کی نازل کردہ باتیں ہیں ان سے زیادہ پر حکمت بات اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں ہو سکتی گویا دعوت کی اصل بنیاد صرف اور صرف قرآن و حدیث ہونی چاہیے نہ کہ اقوال الرجال یا فلسفیانہ اصول و استدلالات و استدلالات معضہ حسن سے مراد وہ زجر و توبیخ اور تحدید وعید ہے جو قرآن کریم میں اللہ کے نافرمانوں کے لیے بیان کی گئی ہے اور وہ قصص و واقعات ہیں جو تکذیب کا رستہ اختیار کرنے والی قوموں سے متعلق ہیں تاکہ لوگ انہیں سن کر عبرت پکڑیں اور اس برے انجام سے بچنے کی صحیح کریں جن سے پچھلی قومیں صرف اللہ کے دین سے اعراض کرنے کی وجہ سے دوچار ہوئیں جدال بالاحسن مطلب اچھے طریقے سے جدال کا مطلب ہے کہ بحث و مناظرہ کی ضرورت پیش آئے تو عام حالات میں یہ کام نرمی اور پیار محبت سے کیا جائے جس میں سب و شتم اور تان و تشنی نہ ہو جس میں سب و شتم اور تان و تشنی نہ ہو جیسے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا سر ان کبوت آیت نمبر چھیالیس اہل کتاب سے بحث و مناظرہ اچھے انداز سے کرو یعنی لہجے میں تلخی اور تندیح ہو نہ بدتمیزی و نہ شائستگی حضرت موس و ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے بھی اللہ نے ان کو نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کی تلقین فرمائی تھی فقو الرتا <يَخْشَى> آیت نمبر چوالیس تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے پھر اس لیے مذکورہ اصولوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ اختیار کرنے کی اسی طرح تبلیغ و دعوت کے بعد زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہدایت کے رستے پر چلا دینے کا کام صرف اللہ کا ہے یہ کسی داعی یا پیغمبر کے اختیار میں نہیں جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر چھپن آپ جس کو چاہیں ہدایات نہیں دے سکتے لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ہدایت پانے والوں سے وہی خوب آگاہ ہے اور یہ آیت بھی اس موقع پر نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش کے باوجود آپ کے غم خوار اور ہمدرد چچا سردار ابو طالب مسلمان نہ ہوئے اور اپنے آبائی دین ہی پر فوت ہوئے جس پر آپ سخت غمگین ہوئے بہوالے حوالہ صحیح البخاری حدیث نمبر 4772 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 24 پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وانعقمتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرین اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہو اور اگر تم صبر کرو تو صابرین کے لیے بہت بہتر ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ اور اے نبی آپ صبر کریں اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے اور ان کفار پر غم نہ کھائیں اور نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہوں جو مکر مطب سازشیں کرتے ہیں بلا شبہ اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے پرہیز گاری کی اور وہ احسان کرتے ہوں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس میں اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے بشرط یہ کہ تجاوز نہ ہو ورنہ یہ خود ظالم ہو جائے گا تاہم معاف کر دینے اور صبر اختیار کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے سورہ شورہ آیت نمبر چالیس اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے پھر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا حامی و ناصر ہے وہ تجھے ان کے شرک وہ تجھے ان کے شر کے مقابلے میں کافی ہے اور وہی تجھے ان پر غالب کرنے والا اور کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے دیقین بالفتح اور دیق بالکسر دونوں طرح صحیح ہے بھوالِ عیسر الطفیر پھر یہ اللہ کی وہ معیت خاصہ ہے جو اہل ایمان و تقوی اور محسنین کو حاصل ہوتی ہے جس سے اہل ایمان کو آزمائشوں میں صبر اور ثابت قدمی کی توفیق ملتی اور بالآخر کامیابی و سرخروئی ان کا مقدر بنتی ہے جعلنا جا وصل على نبین محمد وََ وصحبه اجمعین ضامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ نحل اور اگلے حلقے میں ہم انشاءاللہ اللہ آغاز کریں گے سورہ بنی اسرائیل کا